نماز <سرق> میں کس وقت کرنے اس کا ٹائم مقرر کب ہوتا ہے اور جیسے ہم نے میں مکمل ہو گیا میں سمجھ گیا بالکل آپ کا سوال بالکل سمجھ گئے ہیں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے تازی خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں عمران سوہر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں جی خوبصورت کلام کے حضرت مجد الدینوں ملک شاہ احمد رزا خان دلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت کلام جی مانگتے تارج د ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم بھائی میں یہ نہیں بتاؤں گا میں کون بول رہا ہوں کہاں سے بات کر رہا ہوں جی جی کوئی بات نہیں جی مجھے مفتی صاحب سے کال کرنا تھا ہاں تو مفتی صاحب کو میں السلام وعلیکم السلام جی دوسری بات یہ کہنے کی مفتی صاحب کو میں کافی دیر سے فون کرا ہوں کل کا ہی ایک تو اٹھاتے نہیں ہے میرا اپنے موبائل سے میری کال اور دوسری میں نے ان سے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی لڑکی پسند ہو تو اس کے پیرنٹس کا رشتہ بھیجا تھا اس کے پیرنٹس نہ مانتے ہوں تو اگر بھاگ شادی کر تو وہ جائز ہوگی اچھا ٹھیک بھاگ کے کہنے کی کہ اگر شادی کر لیں تو جائز ہوگی ٹھیک مفتی صاحب سوالات یہاں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو سلام پھیرتے ہی یاد آ گیا کہ سجدہ صاحب نہیں کیا میں نے نماز تمام کر لی تو اس صورت میں تو حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کلام نہ کیا ہو کوئی چیز کھا پی لی نہ ہو تین قدم چل نہ چکے ہوں ہاں ذکر لاہی وغیرہ کیا ہو تو کوئی حرج نہیں ان کاموں سے پہلے پہلے اگر یاد آیا تو فورن سلام پھیر کر دو سرد صاف کر لیں دوبارہ یاد احتیاط پڑیں دوشی پڑیں دعا پڑھیں نماز ہو جائے گی اور اگر کھا پی لیا بات چیت شروع کر دی چل پڑے پھر یاد آیا تو پھر یہ نماز واجب العیادہ ہوتی ہے یعنی پوری زندگی میں جب کبھی موقع ملے اس کو لوٹانا ہوگا اگر نماز کا کوئی سنجھا بھول جائیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخری رکعت میں دو کے بجائے تین سجدے کریں گے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں گے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا صحیح. فرض و سنت میں دوسری رکعت میں اگر سورت ملانا بھول گئے تو چونکہ سورت کا ملانا فرض کی بھی دوسری میں اور سنت کی دوسری میں دونوں میں واجب ہے تو ترک واجب لازم آیا اور ترک واجب کا تدارک جو ہے وہ سردر صاحب سے ہوتا ہے زیادہ سجدہ صاحب کرنا ہوگا चीक. ناجائز چیز اگر بیچی یہ کہتے ہیں والد صاحب ہاں امریکہ میں ہیں تو ناجائز چیزیں بال و خط بیچنے کا موقع مل جاتا ہے تو ناجائز چیز بیچنا بہر علی ممنوع ہوتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان وہ چیزیں رکھیں ہی نہیں اور اگر ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے روزی کے کم ہونے کا اندیشہ ہو کیونکہ پھر گاہک جو ہے اس دکان پہ نہیں جاتے وہاں جاتے ہیں جہاں تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں لیکن یہ اثر, اثر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی روزی علیحدہ رکھیں اور کوشش کریں وہ مسلمان کے ہاتھ فروخت نہ کریں صرف غیر مسلم کے ہاتھ فروخت کریں اور اس روزی کو بےخب ثواب کی نیت کے پھر کہیں پر دے دیا کریں باقی روزی بالکل صحیح رہے گی صحیح. جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام ہوا اس کے بارے میں دو روایات ہیں हم. ایک تو یہ کہ جنازہ ہوا ہی نہیں تھا صحیح. سب نے, نے ترتیب سے آ کے پہلے ملائکہ نے پھر مردوں نے پھر خواتین پھر بچے پھر غلام وغیرہ نے آکر درود پاک پڑھا تھا اور یہ جماعت چلی جاتی تھی بس اس کے بعد دفنا دیا گیا تھا हुँ. اور دوسرا ہے کہ ہاں باقاعدہ جنازہ ہوا تھا اور سیدن صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنازہ پڑھایا تھا دونوں روایات ہیں हुँ. ایک یہ کہا کہ ڈیڑھ کروڑ کی ڈیڑھ کروڑ کی کوئی چیز بینک کو دی اس سے ایک کروڑ لیا اور اس پر یہ جتنا کام کرتے رہیں گے हुँ. جتنا خرچہ کریں گے اس پہ کوئی ان کو پروفٹ دینا ہوگا بینک کو تو یہ سود کی شکل ہے اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے اس میں جتنا آپ دیں گے وہ سود کا معاملہ ہوگا یہ اضافی آپ دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے بینک سے قرض لے لیا ہے وہ ایک چیز رکھ کر اور قرض پہ نفع دینا ہے سود ہوتا یہ ایک بچی کو تنگ کرنے کے بارے میں بڑا مبہم سا کوشچن تھا کہ داماد کر رہا ہے یا والدین کر رہے ہیں کچھ میں سمجھ نہیں پایا لگا والد کی طرف سے یہ سختیاں ہوں کہ بچی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے تو بھی نہ جائز اور اگر داماد ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں جیسے مطلب بالکل جیسے آج ہی شادی ہوئی ہے یہ بھی جاؤ اور وہ بھی لاؤ اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے آپ نے شاید فرمایا کہ جو بغیر کسی ضرورت کے سوال کرے گا تو یہ برود قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا یعنی گوشت جھڑا ہوا ہوگا یہ سوال کرنے کی شدید مذمت ہے اس لیے اس قسم کے مطالبات ہمارے یہاں مفتی سے بھی بہت زیادہ روایت پڑ گئی ہے کہ اگر آپ نے بہن بیٹی دے دی ہے تو خاص طور پہ اگر آپ بہت سے پاکستان کے ایسے علاقے ہیں اس کو مطلب ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے غلامی کر لی ہے یہ ہے میں بس آس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہے سوال کرنے یا بھیک مانگنے کا تصور پروفیشنل فقیر سے عام جو مانگتے رہتے ہیں صحیح صرف سوال نہیں ہے سوال یہ کو کہتے ہیں سوال میں داخل ایک مختصر سا پر وقفہ لیں کے بعد لوٹتے ہیں کے آپ کہیں نہیں جائیں گے عظیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ کال شامل کرتے ہیں دیکھتے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام جی کون سابر کہاں سے بات ہوں گجرا والا سے روزے سے میں ٹرائی تو کال لگے گی آپ تو اصل میں تھوڑا سا سوال تھا میرا مسافر جی کی ملک میں ایک باغ تھا جس کا نام تھا باغِ باغ جی تو وہ باغِ شدک حضور علیہ سلاط وسلام نے حضرت بی بی فاطمت الہرا رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا جی تو سوال یہ تھا کہ وہ باغ جناب بی بی کو نہیں ملا جی دوسرا سوال میرا یہ تھا جی کہ حضور علیہ سلاط و سلام آپ جب معراج پر تشریف لے گئے یا اس وقت قرآن ختم ہو چکا تھا کمپلیٹ ہو چکا تھا اور نزول قرآن بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا مفتی صاحب سوال کا جواب یہ کہ پوچھا کہ اگر آیت سجدہ پڑی تو کیا فورن سد تلاوت ضروری ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ نماز میں آیت سجدہ پڑی ہے یا نماز کے علاوہ اگر تو نماز میں پڑھی ہے تو فوری سجدہ واجب ہے تاخیر کریں گے تو گناہ ہوں گے اس لیے تراوی میں دیکھا ہوگا بیچ میں سجدہ کرتے ہیں اور نماز کے علاوہ فوری طور پیدا کرنا واجب نہیں ہے مستحب افضل ہے اس مگر اگر تاخیر ہو بھی گئی تو اس گنجائش نکل سکتی ہے بھائی نے یہ احتجاج کیا کہ میں کال کرتا ہوں موبائل سے یہ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں تو یہ چونکہ بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے میں عرض کر دوں کہ ہماری بہت ہی مجبوریاں ہوتی ہیں سینکڑوں کام ہوتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں مسلسل موبائل آن رکھنا یا اس کو چیک کرنا اور کال سننا بہت ہی مشکل ہے مشکل نہیں ہوتا جی ہاں تو اس لیے اس پہ ناراض کوئی بھی نہ ہو کوئی ذاتی سستی وغیرہ نہیں ہوتی ہے یہ لڑکی کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی جذبات سے مغلوب ہو کے گھر سے راہ فرار اختیار کر لے تو اس کا کیا اجازت ہے کہ نہیں تو یہ مطلب شرحن بالکل معیوب اور ممنوع ہے کیونکہ اس سے والدین کے لیے بہت زیادہ شرم وار کا معاملہ پیدا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً برا سمجھا جاتا ہے اور پھر میں بھرت مشورہ یہ ضرور دوں گا تمام بہنوں کو کہ کبھی بھی ایسا قدم مت اٹھائیے گا یہ قدم اٹھانے کے بعد پھر اپنی عزت کو آئندہ بحال کرنا یہ ناممکن ہو جائے بلکہ شہر کی نظر میں بھی بہت یہ میں پھر یہ بھی بات ارض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں کھلونا جب تک دور ہوتا ہے طبیعت کا میلان ہوتا ہے اور جب بچے کو کھلونا مل جاتا ہے تو اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے مالوقت ختم ہو جاتی ہے تو یہ شروع کے جذبات ہوتے ہیں آگے چل کے اس کے بڑے نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں اسکالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں عبد الرحمان بات کر رہا ہوں گجرات سے جی عبد صاحب پہلے تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ کی کافی دنوں سے طبیعت خراب لگ رہی ہے مجھے تو آپ ہمارے لیے اٹھ کے آتے ہیں کتنی تکلیف کرتے ہیں بڑی محبت آپ کی بڑی اللہ پاک آپ کو صحت آفرمائے حامی آمین اور میں نے سوال کرنے ہیں ہیلو جی جی کیجیے پہلا تو یہ میں نے سوال کرنا ہے کہ اگر میں اپنے باپ کا ہاتھ چوموں تو جو مجھے دیکھے گا وہ مجھے تابعہ دار بولے گا اور اگر میں کسی علم دین کا یا کسی عالم کے یا بزرگ کا ہاتھ چموں تو لوگ باتیں کریں گے مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میں کس انداز سے ہاتھ چموں کہ دیکھنے والے کو برا نہ لگے اور میں نے کشفل الکبر کے بارے میں پوچھنا ہے اور میں نے پوچھنا ہے کہ مفتی صاحب نے بولا تھا کہ نابالغ بچہ جو سانس لے وہ شفات کرے گا اور جو مردہ پیدا ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا اور یہ میں نے آج کے موضوع کے میں بات بولنی ہے کہ اگر ایک بندہ تیس سال کھیلوں میں لگا رہے اور وہ کپ بھی جیتے اتنا کچھ جیتے اور مجھے یہ بتائے کہ کیا اس کے وہ کپ اللہ کی بارگاہ میں کچھ کام آئیں گے صحیح بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام وسلیم بھائی میں نے ایک سوال پوچھنا ہے جی کہاں سے بات کر رہی ہیں ہلو ہلو جی جی میں جگہ کا نام بھی بتا سکتی ہوں اور میں نے ایک سوال پوچھنا تھا جی پوچھیے بغیر بچے کے پڑھ سکتے ہیں اور بسوں کے بغیر اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب کھیل کود کے تصور سے جو ہم بات کر رہے تھے اور تفریح کے تصور سے ہم بات کر رہے تھے کھیل کو پہلے جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے اگر کھیلوں کی اقسام کے حوالے سے ایک کیٹیگری ہم بنا لیں جس طرح کرکٹ کی بات ہوئی تو کرکٹ فٹ بال ہاکی ہے اور ٹینس ہے جس میں اسکویش ہے دوڑ ہے اس میں جسم کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جس میں جمناسٹک وغیرہ بھی آ جاتا ہے یہ سب چیزیں ان سب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے اور کیا ایک علماء کرام اس کی ترغیب دے سکتے ہیں ہاں دیکھیں چونکہ اس میں ایکسرسائز ہو رہی ہے جسمانی اور آدمی کو چست رہنا چاہیے ایکٹو رہنا چاہیے فزیکلی خود نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ناپسند فرمایا کاہل اور سست لوگوں کو صحیح تو صحیح اگر اس میں ایکٹیو ہونے کی نیت کرتا ہے تو اس نیت سے یہ کھیل کھیلنا ایکٹیو ہونے کے لیے یہ جائز ہو جائیں گے رہا یہ شرط ہے کہ جو چیزیں بھی جائز ہوتی ہیں تو ان کے اندر کسی ناجائز چیز کا دخل پھر وہ خلل پیدا صحیح وہ تو خیر ایک اصول سمجھ میں آ گیا یا جوگنگ کا یا واکنگ کا ایک شخص اگر روٹین بنا لیتا ہے اس کو مطلب ایک اس یہ تو سنت ہے اچھا یہ تو سنت ہے اس کو تو بلکہ مطلب مستحسن قرار دیا گیا اس میں نیت کرے سنت کی تو پھر تو باہر سے سواد ہوگا صحیح اسی سب بہت ساری کھیلیں ایسی ہیں جس طرح کشتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جسم کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈالا جاتا ہے باکسنگ ہے اور ان سب کھیلوں کے جس میں جسم کو بہت زیادہ تکلیف ہو ایک دوسرے کے اس کے لیے کیا ہو کشتی تو سراہتن حدیثوں سے ثابت ہے हुँ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقاعدہ کشتی کی جو پہلے کافر تھے हुँ. اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کی شرط یہ رکھی تھی اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیتے ہیں تو صحیح. میں اسلام لے آؤں گا صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ان کو پچھاڑا تھا اچھا. ایک مرتبہ پھر ان کا دوبارہ کریں گے ایم. وہ جیسے ہوتے شاید ہو سکتا ہے پاؤں فسلگے میرا رس رس. دوبارہ پھر تیسری مرتبہ اور پھر الحمد للہ اسلام لے کر آئے صحیح. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان کشتی کروائی ہے اچھا جی ہاں بالکل کشتی کروائی ہے جیسے کہ جب وزب اہد تھا تو اس میں ایک چھوٹے کمسن صحابی تھے تو سرکار نے ان کو منع کیا کہ آپ نہیں جائیں گے تو انہوں نے کہا مجھے آپ کسی بڑے سے کشتی کروا دیجئے اور دیکھیے اگر میں فتح یاب ہو جاتا ہوں تو آپ مجھے لے چلیے تو پھر آپ نے باقاعدہ کشتی کروائی اور ان کو پھر پرمیشن دی تھی تو اس لیے وہی بس یہ ہے کہ اگر کراٹے اور باکسنگ فطر جی کی حفاظت کر کے اگر یہ کام کیے جائیں تو اس کی گنجائش نکلتی ہے کشتی ثابت لیکن باکسنگ کا معاملہ یہ ہے کہ باکسنگ اگر آپ ویسے ہی پریکٹس کے لیے کر رہے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جو باقاعدہ اس کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں صرف دینا ہی مقصود ہوتا ہے اور سامنے والے کے چہرے پہ مارا جاتا ہے جی ہاں دونوں چیزیں شرحان ممنوع ہیں جی چہرے پہ مارنا اور صرف ازیت پہنچانا ہی مقصود ہوتا ہے کیونکہ ناک آؤٹ کرنا اصل مقصد ہوتا ہے تو اور یہ پوائنٹ لینا تو اس لیے یہ کھیل جو ہے یہ یعنی مقابلے کے اعتبار سے ناجائز اور ممنوع نظر آتا ہے ہاں ویسے مطلب فی نفسی باکسنگ نہیں ہے صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السّلام علیکم تسلیم بھائی وعلیکم السلام کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں سلیم بھائی میں عبدالروف بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے جی عبد صاحب فرمائیے سلیم بھائی میری طرف سے سب سے پہلے تو مفتیاں گرام کو بہت بہت السّلام علیکم وعلیکم, وعلیکم, وعلیکم السلام سلیم بھائی رمضان میں میرے ساتھ ایک بہت مسئلہ بن جاتا ہے کہ ساری رات نیند نہیں آتی اور صبح و روزہ رکھنے کے بعد سو جاتا ہوں اچھا اور تقریباً اصر کے ٹائم نیند سے بیدار ہوتا ہوں اور جبکہ میں زیابیتس کا بھی مریض ہوں مجھے हुँ. روزے رکھنے ہوں گے हुँ. یا دین میں کوئی رائٹ بھی ہے اچھا ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہیں گے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بھائی جی کون اور کہاں سے میں سمیرہ بات کر رہی ہوں یہ بتا سکتی کہ میں کہاں سے بات کر رہی ہوں جی بیٹا بولیے کہیے مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا اور عمران میں اس سے ناک کی فرمائش کرنی تھی جی, جی جی مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا جب عمرہ کر کیا ہے ہم, ہم اور حج ہم پر واجب ہو جاتا ہے جی. اور اگر ہم حج نہ کر سکے تو کیا کر سکتے ہیں اور میں فرمائش کرنے دی خدا کی عزمتیں کیا ہیں محمد مصطفی جانب اچھا انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو ضرور سنوائیں گے اچھا مفتی صاحب اس کے علاوہ جس طرح یہ باکسنگ کے لیے مفتی صاحب نے فرمایا ریسلنگ کا بھی ذکر ہوا سائیکلنگ موٹر سائیکلنگ کار ریسنگ یہ سب کھیلیں کس احکام میں آئیں گی ہاں یہ دیکھیں گھوڑا سواری جو ہے یہ جسمانی ایکسرسائز نہیں تھی مگر گھوڑے کو رکھنا استعمال کرنا اس پر سواری کیونکہ گھوڑ سواری جو ہے وہ ایک جسمانی ہے اس میں شامل ہے میں معذرت چاہتا ہوں اس کے بعد اس کو مزید کلیئر کرتے ہیں ایک مختصر سوقفہ علی خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم وسیم سابری کے ساتھ سے کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال ہیں السلام علیکم نام تسمیل بھائی السلام علیکم میں بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی مجھے نا کوشچن پوچھنا تھا روزے کے بارے میں اچھا اگر کوئی اسٹمک کا پیشنٹ یعنی کہ روزہ رکھے اور اسے نا آٹھ نو بجے بھوک لگنا شروع ہو جائے اور اس کی وجہ سے برداشت نہ ہو روزہ تو ایسے میں کیا روزہ توڑ دیں تو اس پہ کوئی آ, کچھ دینا پڑتا ہے یا اس سلسلے میں مجھے بتائیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں وجہ سے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں میں بہت شکریہ مفتی صاحب آپ بات کر رہے تھے یہ گھوڑا سواری وغیرہ جس کا احادیث میں ذکر ہے عہد رسالے تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اعلی جہاد کے طور پر استعمال ہو ہوتا تھا اعلیٰ جہاد میں پھر قرآن حکیم میں بھی اس کا باقاعدہ ذکر آیا کہ ان چیزوں کو رکھا کرو تاکہ دشمنوں پہ روب ہو یعنی جو بھی مسلمانوں کی عسکری قوت ہے تو اس میں اس کا شمار ہوتا ہے تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ گھوڑے میں دوسرا پہلو جسمانی ایکسرسائز کا بھی موجود ہے تو اس اعتبار سے سائیکلنگ ہو گئی اس میں رائڈنگ بھی ہے موٹر سائیکل ہے اس میں بھی رائڈنگ ہے ڈائیونگ کے حوالے سے یا جہاز ہے یہ چیزیں ساری بطور شوق بھی استعمال کی جائے اور اس لیے استعمال کی جائے قوم و ملک کی خدمت میں یہ چیزیں کام آئے جسم ایکٹیو رہے تو یہ بالکل صحیح ہے جو آج کل ہمارے یہاں کلفٹن پہ ریسنگ ہوتی ہے اس میں کئی لڑکے ہلاک ہو گئے یہ خطرناک قسم کی ہوتی ہے اس قسم کے کھیل کے جن میں جان جانے کا خطرہ ہو یہ پہلے تربیت کا تقاضا کرتے ہیں ہمیشہ تو پہلے کوئی انسٹرکٹر ہو جو باقاعدہ تربیت دے اور وہ موٹر سائیکل سنبھالنے کا پورا سیلے پر سکھائے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پہلے گلی میں وہ سائلنسر نکال کے چلاتے ہیں دماغ خراب کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ماہر ہو گئے ہم. اور پھر وہ ٹی وی پہ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ریسنگ دیکھتے ہیں تو ذوق بیدار ہوتا ہے اگر اس کا پریکٹیکل بھی کریں <-dash> اچھا مجھے یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ oh. سائلنسر اتارنے سے کون سی تفریح ہو رہی ہے پہلے <laughs> السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام جی میں عتیق الرحمن بول رہا ہوں بحرین سے اچھا سر آپ کا پروگرام بہت خوشی ہو رہی ہے تو ہم لوگ رات بھر تقریباً ابھی یہاں کے بحرین کے دو بج رہے ہیں اچھا آپ کا یعنی کا ٹائم ماشاءاللہ اور آپ کا ریٹمبت میں یہی معذرت چاہتا ہوں جنیدر سے کہنا ہے کہ زیادہ وہی خود علماؤں سے زیادہ وہی خود بول دیتے ہیں اچھا تاکہ علما کو بھی ڈس لگے بولنے کے لیے مجھ سے تو یہ شکایت نہیں ہے نا آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اللہ میں نے کہا مجھ سے تو یہ شکایت نہیں ہے آپ کو نہیں شکایت آپ سے ماشاءاللہ میری خود بیوی کہتی ہے تسلیم دیکھنا ہے تو تسلیم کا ہی پروگرام دیکھیں اچھا جو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے سکون سے خوشی سے محبت سے اور جتنا تاریخ سے ترقی کو بتاتے ہیں تو بہت جلدی معلوم ہوتا ہے کا بس مجھے رہی تھی ان کو کہتے بولوں سے سوال کیجیے ریکویسٹ ہے کہ ان سے کہہ میرا سوال یہ ہے کہ جو چھٹیوں میں پروگرامس آتے ہیں کبھی درگاہ کے معلومات یا درگاہ یہاں پہ یہ درگاہ میں یہ تو میری خواہش یہ بھی ہے کہ جو ہمارے مومن کے جو حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے جو فاطمہ رضی اللہ تعالی کے اولاد جو کربلا میں سیریا میں ہے تو ان کے بھی تھوڑے جو درگاہیں ہیں हुँ. ان کی بھی معلوماتی کرائیں تو بہت شکریہ اوزر ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ کال کرنے کا آپ نے بحرین سے کال کی ایک کال اور, اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں محمد جی سے بات کر رہا ہوں جی میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں جی آپ کو بالکل بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب آپ بات کر رہے تھے جی ہاں وہ آپ پوچھ رہے تھے کہ سرنسر کیوں نکالتے ہیں اس سے کون سی تفریح ہے تباہ نہیں میں جو سمجھا میں آپ کو اکثر بتاؤں اصل میں ہر شخص جو ہے نا وہ لوگوں کا مرکز نگاہ بننا چاہتا ہے اس کو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں پلٹ کر اب اس کے لیے اور کچھ تو اس کو ملتا نہیں ہے ویسے صلاحیت تو ہوتی نہیں تو وہ سلنسری نکال دو ادھر ٹرک جاتے ہیں ہر ایک اس کو مڑ کر دیکھتا ہے تو ایک حزے حاصل ہوتا ہے نفس و مزہ حاصل ہوتا ہے یہ بھی ایک ہے مطلب پوری دنیا میں ایک گلوبل پرابلم ہے سب ہے بالکل ہے آپ دیکھیں نا یہ کرکٹ کے میچز وغیرہ کے اندر بعض اوقات یہ عجیب عجیب بال اور کر کے آ جائیں گے بابا بھی ہیں وہ پاکستانی جنڈر لے کے وہ تو چالکوٹ کے جی ہاں غالبات تو یہ ایک انفراجیت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ نفس کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے کہ میں مرکز نگاہ بن جاؤں تو یہ اصل میں سائیکولوجیکل کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے صحیح <laughs> مفتی صاحب کیا کہتے ہیں ان, ان تمام کھیلوں کے حوالے سے جس میں صرف ذیل استعمال ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے ٹائم پاس کے لیے کھیلتے ہیں بس ٹائم پاس کر رہے تھے کئی کئی وقت تو کہتے ہیں روزہ نہیں گزر رہا تھا چلو ہم نے کہا لڈو لگا لیں کیرم, کیرم بورڈ لگا لیں یا وہ کیا کہتے ہیں اس سے لگا لیں اور بلیرڈ ہے سٹوکر ہے ان سب کھیلوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ٹائم پاس تو نہیں کہہ سکتے ہیں سیل ہو جاتا ہوگا ٹائم دیکھیں انسان کی زندگی <تصفح> ہے نا برف کی سیل کی بانند ہے جس طرح وہ پگھلتی رہتی ہے پگھلتی رہتی ہے اس طرح انسان کی زندگی جا رہی ہے ختم ہو رہی ہے اب یہ انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنی یہ زندگی کس طرح ٹائم پاس کیا کیرم کھیل کے ٹائم پاس کیا اسنوکر کھیل کے ٹائم پاس کیا یا اس مقصد کی طرف متوجہ رہا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف بنایا اور ایک اشرف اور افضل مقصد حیات بھی دیا ہما حلف الجننا والے انسان تو یہ ٹائم پاس اس میں کیا جاتا ہے اگر بندے نے اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم پاس ہوا پچھلے دنوں کی بات ہے غالباً تین دن تک ایک ہی کھیل ولڈ ٹورنامنٹ جو ہوا تھا چیس کا وہ تین دن کے بعد ختم ہوا کیونکہ کی? یہ کی? ایسے کھیل ہیں جو ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس طرح کے کھیل کھیلے جائیں کہ جس میں وقت کا زبردست ضیاع ہو اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ نہ اہم ذمہ داریوں کا پتہ ہو نہ عبادت کا پتہ ہو نہ فرائض کا پتہ ہو صحیح. ایسے کھیل نہ کھیل شطرنج کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ شطرنج کے خلاف تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ جن کو شطرنج کھیلنا نہیں آتا جی ورنہ ایک وہ ایک تکبرانہ انداز سے کہا جاتا ہے یہ چوسر ایک کھیل تھا اس زمانے میں جو وہ باقاعدہ جوئے کے لیے وضاحت کیا گیا تھا اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ممانعت فرمائی صحیح شطرنج کو چوسر پر قیاس کر کے ممنوع قرار دیتے ہیں اور فقہ آناف کے نزدیک شطرنج کا کھیل مقروع تحریمی ہے <تصفح> اچھا جی ہاں اچھا اگر اس پر شرط نہ بھی ہو تب شرط نہ ہو تب بھی اس لیے کہ اس میں مشغولیت لازم اتنی ہو جاتی ہے <تصفح> کیا آدمی فرائض واجبات سے جاتا ہے اور حقوق کی ادائیگی سے غافل ہو جاتا ہے اچھا میں نے دیکھا بہت سے بہت کلوز دوست بھی شطرنج کھیلتے ہوئے آپس میں لڑتے ہیں لڑتے ہیں ہے نہیں کراہت بھی ہاں یہ دیکھے یا اس کی لوس کہہ سکتے ہیں ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں اس کے منفی اثرات جہاں پر بھی حدیث میں قرآن میں کسی چیز کی ممانعت ہوگی وہ لازم حکمت سے بھر یہ وہ ظاہر ہوتی ہیں چیزیں کہ ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر تاش کو لیجیے تاش فی نفلی ممنوع ہے تاش کھیل ممنوع ہے اس کو فکا نے دکھا کہ اس میں تصویر کی تعظیم ہے کیونکہ تاش کے پتوں میں بعد میں تصویر ہوتی ہیں اور اس کو تازیمن آدمی رکھتا ہے اور کنگ جو البن ہوتا ہے وہ زیادہ مطلب یہ کہ پاورفل ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہوتا ہے تو اس کی زیادہ تعظیم کی جاتی ہے تصویر کی چونکہ اس میں تازیم کا دخل ہے اس لیے اس کو تو ممنوع اور قرار دیا گیا ہے لیڈو وغیرہ جو ہیں ان کھیلوں کو اختیار کرنا شران جائز ہے انہیں شرائط کے ساتھ شرط وغیرہ نہ لگائی جائے اور جیسے مفتی صاحب نے شاد فرمایا بہت اچھا اشارہ کیا اور اسی کو میں بس عرض کروں گا کہ ہر کھیل کھیلنے سے پہلے ایک مقصد کا تعین کریں ہم کیوں کھیل رہے ہیں صحیح یا تو تفریح طبع مقصود ہو کہ بیزاریت قائم ہو گئی تھی چلو چلو, چلو ہم تفریح حاصل کریں گے تو اللہ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر لیں گے صحیح یا پھر مقصود ہو ذہن کی تیزی وغیرہ مثال کے طور پر ایک اچھا قرض ایک اچھا ارادہ پیدا کر کے پھر کھیلیں گے تو انشاءاللہ اس کا سکل بوجھ کل پر پارے نہیں ہوگا صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم پڑھنے کے لیے جانے کا ہے السلام علیکم وعلیکم السّلام جی کون اور کہاں سے میں محمد حابیق بول رہا ہوں جی جی تسلیم بھیا بول رہے ہیں جی تسلیم بھائی بات کر رہا ہوں تسلیم بھیا میں پڑھنے کے لیے میرے کو جانے کا بعد میں دو بھی دونوں کا ارادہ تھا اچھا بعد میں ابھی انہیں اب کے لیے جا سکتا ہوں بچے لے کے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا گپتے صاحب ہمارے ایک دوست نے ایک سوال پوچھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی لیا جائے تو درود ہر دفعہ پڑھنا چاہیے ضروری ہے یا اچھا ہے بہتر کیا کہیں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہے دونوں پہلے لے لیتے ہیں سننے کا مسئلہ ایک پڑھنے کا مسئلہ جب <تصفح> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدر پہلی مرتبہ سنے تو درست یہ پڑھنا واجب ہوتا ہے اچھا <تصفح> اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوں گے سننے کی بات ارد کر رہا ہوں اور پھر جب لگاتار کسی مجلس میں بار بار نام لیا جا رہا ہو تو پھر مستحب رہتا ہے پڑھیں گے تو افضل نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں اب یہ کہ ہم اگر نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں تو ہم پہ درود پاک پڑھنا واجب ہے کہ نہیں تو یہ اس کا کوئی وجود کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اعتراض اسی صورت میں پیدا ہوگا جس نے شاید احادیث کا مطالعہ نہ کیا ہو کثیر صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ نبی کریم کو آگے صرف یاس اللہ کہتے تھے اور آگے دشویر نہیں پڑتے تھے لہذا ہم اس کو بے بھی قرار نہیں دے سکتے کیونکہ اگر کسی عمل کو ہم بےدبی قرار دیں تو بعض اوقات کثیر صحابہ کرام کو اللہ بے ادبوں کی فہرست میں شامل کرنا لازم آتا ہے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 میم کی خواتی السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال ہے کہ خواتین جو ہے وہ وغیرہ دیکھ سکتی ہیں ٹی وی پر اور دعا ہار بیپ کی دعا کر سکتی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے بہت اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے جو ریسلنگ وغیرہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور لیڈو وغیرہ گھر میں کھیلتے ہیں یا کیرم کھیلتے ہیں تو اس کی اجازت ہے اور تیسرا ہی بہت شکریہ کال کرنے کا کال ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السّلام علیکم سر وعلیکم السلام ٹیلیویژن ٹیلیویژن کی آواز بھائی بند کر دیجیے گا السلام علیکم وعلیکم السلام میں فاروق محمد بول رہا ہوں حیدرآباد سے جی فاروق بھائی یہ تحیم صاحب کیا حال ہے آپ کو اللہ کا کرم ہے الحمدللہ یہ اجمل صاحب کو بھی میری طرف سے سلام احمد ورد کو میری طرف سے سلام وعلیکم ازمل صاحب سے سوال پوچھتا ہے یہ نوٹ چل رہی رات جو جمعرات کے دن چاند نظر آتا ہے کیا اس کو نوٹ جلدی جمعرات کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتا عمران سور وردی سے یعنی کہ الحد گلسین کی ایک نات ہے یہ رحمت عالم ہے سے وہ سنا دیں ٹھیک ہے بھائی آپ کو شروعات میں بہت شکریہ کال کرنے کا نات ہی شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور عمران سور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی بادہ جس نے دیکھا کا کملی باندے کا تن من بارہ جس نے دیکھا چہرہ را کملی باندے کا اے مولا ایک بار دکھا دی ادا کملی بانے کا ہے مولا ایک دکھا دے روگا کم دی بانے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سب دروشیف کے حوالے سے بات کر رہے یاد کر رہا تھا کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی نام اقدس لیں دروش پڑھنا بہت ہی اچھا ہے افضل مستحب ہونا چاہیے हुँ. لیکن یہ ذہن بنا کے رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بالفصف نام لیتا ہے اور دروش آگے نہیں پڑھتا بعض اوقات سلاست اور روانی کی وجہ سے جملے کو متوازن کرنے کے لیے کہ اتنی مہلت نہیں ہوتی ہے بعض اوقات تو یہ بے ادبی کا ارتقاب نہیں کہلائے گا کیونکہ کثیر صحابہ کرام سے یہ عمل منقول ہے हुँ. تو یہ بس میں آخری بات کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایک چیز کو ہمارا ذہن ادب قرار دے رہا ہوتا ہے हुँ. اور اس کی جانب مخالف کو بے ادبی قرار دے رہا ہوتا ہے हुँ. لیکن ہمیں اپنے ذہن کو شرعی تعلیم کے تابے کرنا ہوگا دیکھیے مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ سے ثابت ہے کہ آپ نے کبھی جوتی نہیں پہنی हुँ. آپ فرماتے تھے جس مقام پہ نبی کریم کے قدم اقدس لگے ہوں हुँ. میں اس مقام پہ جوتو سمیٹ جاؤں हुँ. یہ مناسب نہیں صحیح اسی طرح آپ نے کبھی مدینہ منورہ میں قضاء حاجت نہیں فرمائی صحیح. ہمیشہ مدینے سے باہر جاتے تھے پھر وہ قضاء حاجت فرماتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جس مقام پہ نبی کریم چلے پھرے ہوں میں وہاں قضاء حاجت کروں صحیح اب میں یہ سوال کرتا ہوں دائرہ دب میں رہ کر کے جو مدینہ جاتے ہیں کیا وہ جوتیاں اتارتے ہیں سب کے سب صحیح. کیا قضاء حاجت کے لیے مدینہ سے باہر جاتے ہیں تو وہ بے ادبی کیوں نہیں ہے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ وہ ادب ضرور ہے لیکن اس کے جانے میں مخالف بے ادبی نہیں ہے اس لیے یہ ذہن بنا کر رکھنا ہوگا اور جس نے بھی مطلب یہ سوال کیا بہت اچھا سوال کیا ہے نبی کریم کا نام اقدس پہ جتنا زیادہ درود پاس پڑھا جائے کثرت سے پڑا جائے نور احمد صحیح صاحب عورتوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ عورتیں کون کون سے کھیل کھیل سکتی ہیں اوورال ایک جس میں جسمانی Uh, صحت کی بھی انامات پائی جائیں جوگنگ ہے واکنگ ہے اب تو کرکٹ اور ہاکی میں بھی فٹ بال میں بھی خواتین آ ہیں تو uh, کیا کیا جا سکتا ہے عورتوں کا بھی دل ہوتا ہے اور چونکہ کھیل کا تعلق ہم نے پہلے ذکر کیا یہ انسانی فطرت سے ہے کہ وہ اپنی طبیعت میں نشات اور انبشاد چاہتا ہے راحت چاہتا ہے کل بھی تو یہ تقاضا عورتوں کی فطرت میں بھی موجود ہے البتہ جس طرح ہم دیگر معاملات میں عورتوں کے حوالے سے کچھ اس طریقے کی بات ذکر کرتے ہیں جس سے عورتوں کی وہ عزت کی چادر برقرار رہے پردے کا لحاظ رہے تو یہ کھیل میں ضرور لحاظ رکھا جائے گا عورتیں اگر کوئی کھیل کھیلنا چاہتی ہیں تو وہ ویسے تو ان کھیل کو ان چیزوں کو اختیار کریں کہ جو گھروں میں کھیل کھیلے جاتے ہیں صحیح, صحیح. اور اگر بال فرض ایسے کھیل بھی کھیلتی ہیں باہر نکل کے تو اس میں بھی باہر ایسے مقام پر کہ جہاں بے پردگی نہ پائی جاتی صحیح. وہ کھیل سکتی ہیں ایک کونر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم, السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سفر بول رہا ہوں لاہور سے جی فرمائیے سر مجھ سے کچھ روزے چھٹ گئے تھے تو اس کا کفارہ کیا ہے سر اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم اور آئی ایم سوری جی السلام علیکم میرا سمجھ میں آ رہی کہ میں تمیز سے بات کر رہی ہوں کہ نہیں لیکن میرے کچھ تھوڑے سے سوالات ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میرا نام ہے جی عائشہ میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے میں آپ سب کو میرا بہت بہت سلام پلیز مجھے ایک دو سوال پوچھنے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارا گھر پہ بہت سارے اثرات ہیں اور گھر بہت بھاری ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ کچھ عرصے سے میری بہت زیادہ طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی ہے हुँ. اور میں مطلب میں ایسی تھی نہیں لیکن میرے اب میں اپنے والدین سے بھی بہت بدتمیزی سی کرتی ہوں میری مجھے ایسا لگتا جیسے دل مردہ سا نہیں ہو جاتا हुँ. میں گیارہ سال کی عمر سے روزے رکھ رہی ہوں پہلی دفعہ زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ میں نے روزے رکھنا چھوڑ دیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں طریقے سے اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہی ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے میرا ابھی نکاح ہوا ہے اور میری انشاءاللہ دو تین مہینے میں رک سکتی ہے تو وہ غصہ چڑھ جاتا ہے میری زبان بہت تیز ہے تو وہ میں بدتمیزی کر بیٹھتی ہوں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ گلٹی محسوس کرتی ہوں کہ مجھے قبر کا بہت زیادہ خیال آتا ہے اور موت کا بہت زیادہ خیال آتا ہے تو میں بہت پریشان ہوں ان باتوں سے بہن آپ بالکل پریشان نہ ہوں بالکل آپ کو مفتی صاحب اس کا شرعی حل بھی بتائیں گے اور ایسی چیزیں بھی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس کی پریشانی ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں شام دے دا پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم وسیم صاحبی کے ساتھ ایک کون ہمارے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم شام جی کون صابر کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں ندیم بول رہا ہوں گجرات سے جی ندیم صاحب سر میرا تھوڑا سا ایک کوشچن ہے آپ تھوڑا غور سے سنیے گا کہ آج میں میری وائف ہوتی ہے باہر ناروے میں اچھا تو میں نے ان کو فون کیا تو میری وائف مجھے بتا رہی تھی کہ جو میری وائف کی فیملی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میں کافی دنوں سے یہ پریشان تھی हुँ. لیکن میں تم سے بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ جھوٹ ہے میں شک کرتی تھی مجھے یہ ہی کین چیزوں پہ وہ اس طرح کر کے آج اس نے مجھے ڈیٹیل سے بتائی بات تو کہتی ہے کہ قرآن ٹی وی میں تم فون کر کے مجھے کچھ وظائف یا مسئلے کا حل پوچھنا تو یہ تھا کہ کہہ رہی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری امی رات کو اٹھ اٹھ کے اکثر مجھے کہتی ہیں کہ کھڑکی بند کر دو کھڑکی بند کر دو تو میں کہتی ہوں امی کھڑکی تو آلریڈی بند ہے हुँ. اب کیوں اتنا انسٹ کرتی ہیں हुँ. تو خیر وہ گزرا پھر جب دوسرا روزہ تو کہتی ہے کہ اس طرح ہوا کہ میں دیکھا کہ میں کمرے سے نکلی باہر हु. ایک ڈرائنگ روم میں گئی تو دیکھا کہ میری امی جس سوفے کے اوپر بیٹھی تھی وہ لیدر کا بنا ہوا ہے اور وہ تھوڑا سا ہا زمین سے اوپر تھا اچھی خلا میں موجود تھا زمین کے ساتھ نہیں تھا فرش پہ اور میں نے اپنے آپ کو صحیح غور سے کور کیا کہ میں خواب دیکھ ہوں یا یہ حقیقت ہے جس میں سے میں نے چیف ماری میں بھاگ کے باہر آ تو میری امی کو نہیں لگا پتہ انہوں نے مجھے بولا کیا ہوگا سب ڈرام سے پیچھے لگا پھر میں نے آ کے کافی ڈر کی میں نے اپنی سہیلی کو کہنے لگی میں نے بات کیا سنایا تو اس کے بعد میں نے اپنے ابو سے ڈسکس کر دی ڈر ڈر کے کہ میرے ابو نے بھی ماشاء اللہ جیسی پانچ حج کیے ہوئے انہوں نے تو ان سے تو میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں یہ بس ایو ہی ہوتی چیزیں ان پہ یقین نہیں کرنا چاہیے تو میں نے ابو کی بات سن کے ڈال دی ہے بعد ابو نے بولا کہ اگر میں آپ کو بیٹا اپنا واقعہ سناؤں تو آپ حیران رہ جاتے ابو نے تسلیم بھائی بات بتائی تو وہ ٹائم لگی کہ ابو نے یہ بولا کہ ابو کہہ رہے تھے کہ میں ایک دن دروازہ کھولا رات کے کوئی گیارہ کے گیارہ بجے تو دروازہ کھولا تو دیکھا کوئی شخص نہیں تھا لیکن ایک چھوٹا سا تھا جو ان کے اپنے سے دور کیا لیکن وہ ان کے پاؤں میں چپٹ سے بسا گیا اور کافی دور کرنے کے باوجود وہ دور نہیں ہو رہا تھا تو جیسے وہ کافی ڈر گئے اور آ کے کمرے میں بڑے سہمے سے بیٹھ گئے تو دو دن پہلے کی بات ہے کہ ماں نے دوبارہ کھڑکی کا وہی ریسرچ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے کمرے میں آجو جاؤں کو اپنے کمرے میں لے گی وائف لیکن हुँ وہاں پہ جب وہ لے گی تو کمرہ وہ شدید گرم ہو گیا بہت سخت آپ کو پتا ہے کہ بڑا کول موسم ہوتا ہے وہاں پہ ٹھنڈ برف باری چل رہی ہے آج کل لیکن وہ کہتی کہ وہ کمرہ صحیح اس میں اور گرمی ہو گئی تو کچھ تھوڑی دیر آپ کی آپ کی بات